بس اس بات کو یہ ختم کریں ختم کرے گا کیا صاف <سؤال> ترے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 Más jamás haré un salalado. ¿Quién está cambiando? خبروں <سؤال> کا زمانے میں نہیں نہیں بات میرا کہنا ہے کہ اس ماحول میں جو اس کا اس کے پاس اس کا اس کے پاس اس کا اس کے پاس но старше и старше и лока ваша лока ваша Абдуллох лока ваша вас мы строим мы говорим я только за него жалу вчера оставили и за него вчера я не знаю кем это модератор جواب ایک صحیح حدیث سے آپ نے ثابت کرنی ہے جس میں پادہ کا کسی کو نماز مختلف کا نماز میں سوئی پادہ کی بغیر نماز ان میں ثابت کرنے کی نہیں ہوگا ایک ایک حدیث صرف ایک حدیث جب آپ ایک حدیث بیان کریں گے نا جی. تو یہ ان سے اتفاق کریں گے یا انکار کریں گے اس کے بعد اپنا رجسٹریشن لیں گے پھر آپ نے پاس کریں گے نام کے نام اس کا روی بھی سلائی <سؤال> کے ان لگ جائیں گے لیکن ایک کے بعد ماننے کے بعد دھلائی کے نا بتا دو نا کتاب تو چل رہی ہے وہ کتاب تو واپس کرو لو نا یاد رکھیں گے یہ سہیو ہے ہم نے مطلب یہ ہوا کہ جو ترک میں نے پیش کر دیا تمہاری گھر سے تم نے مان لیا کہ وہ سب جس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہو فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہو فاتحہ کے بغیر نہیں نماز ہوتی اس کا ذکر ہو اس کی صنعت چلی ہو ایک میں نے پڑھنی ہے مولوی آصف نے پڑھنی ہے کہ جس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہو اور یہ ذکر ہو مفتیگی کا ذکر ہو اور رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہو جاتی ہے اور اس کی صنعت صحیح ہو ٹھیک ہے اس کا نازہ ختم ہے جو مشال ہے اللہ کی توفیق سے صحیح صنعت سے اس کی بات اللہ کروش کرو بس بیٹھ جاؤ پیش کرو پیش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے سنو ماننے والے بانو بل بہتیں بڑی بس کرو مینیش بابا دیکھو مجھے بتایا گیا تھا اندر کر دیا بتایا گیا تھا ملتان سے علما ہے پتا نہیں کارٹون یہ داڑی کے ساتھ پیش کروں گا کیسے ہوں یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح ابن و حد حقبان ہے صحیح ہے اخبار محمد بن اسحاف بن خزائم تھا کال حد اس میں محمد بن اساف بن خزائم ہے مولانا کال حد محمد بن یہی زحانی دیکھو اس کو ٹھیک ہے کال حد سنا بحبو دیکھو کال حد سنا شو دیکھو صحیح ہے کراوی انیل علا ابن عبد الرحمان صحیح مسلم کراوی ان ابھی اپنے باپ سے صحیح مسلم کراوی ان ابھی حل رہا تھا صحیح رسول ہے کرو کسی ایک پہ ذرا صحیح مسلم نہ کرو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتو جزیق نہیں کفایت کرتی نماز لا پی فاتحات کتاب جس کے اندر فاتحت الکتاب کتاب کو نہ پڑھا جائے کل تو میں نے کہا کس کو اللہ کے رسول کو ان کن تو خلفل اگر میں امام کے پیچھے ہوں قال فآخذ زبی دی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا وکالا پی نفسی کا اپنے نفس میں پڑھ لے نفسی کا کام سر رن پیش کر دیا ہم نے یہ دیکھو میں ایمام کا دکھا دیا سورہ واچا کا دکھا دیا اس کے بغیر تمام ہوتی دکھا دیا چند بالکل ٹھیک ہے ابھی ماننے والے بچے کتاب کتاب دو کتاب دوا کہتا ہے کہ ابن ایمان کی تمام روایتیں چاہیے ابن ایمان کی سب روایتیں چاہیے بس بس آپ دے کے پڑ لے دس پڑیے یہ بتا رہے کہ حدیث دے رہا ہوں نا کوئی بدتمیز آدمی ہے اس کو کو غیر میں نے ان کی حدیث کے پہلے میں جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں یہ <سؤال> حدیث پاک ابو ابو ابانا کے اندر بھی موجود ہے بات یہ تھی کہ فقول میں نے کہا کس نے کہا حضرت ابو را رضی اللہ تعالی نے کہا یا کسی اور نے کہا یہ حضرت ابو حلینا رضی اللہ تعالی عگرد جو اللہ کے والد ہیں انہوں نے یہ بات اور یہی کن تو ہے حضرت ابو ہلانا رضی اللہ تعالیٰ عن آپ علیہ السلام سے نہیں فرمائی یہ پیچھے آ رہا ہے نا کہ اللہ بن عبد الرحمان اپنے والد سے نقل کرتے ہیں <تصفح> <تصفح> وہ ابو ہرینا سے نقل کرتے والد کون ہے عبد الرحمان عبد الرحمان نے ابو ہرینا رضیلہ تارانہ سے ابھی سے نقل کی وہ کہتے کل تو میں نے پھر کہا فریم کن تو خل امام اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر ابو ہرینا سے فرمائے انہوں نے پاکستہ بھی یہ میرے ہاتھ کو پکڑا ایک طرح آپ کی ان کو یہ فرمایا کہ دل میں پڑ یہ حضرت ابو رحانہ ختم ہوتا جھوٹ کیوں بولا کہ یہ آپ اسلام کا سلمان نہیں میری بات یہ حدیث شاہ مذاق کے ساتھ گئی دیکھو یہ حدیث کے ساتھ گئی ہے کہ یہ میں نے کہا کہنے والے کون ہیں عبد الرحمان حضرت ابو رحرا نے نہیں فرمایا آپ اسلام سے جھوٹ بولا ابو ریرا نے فرمایا عمل اسلور یہ حدیث وزاد کے ساتھ آ گئی ہے دا... تا... میں نے کہا کس نے کہا عبد الرحمان نے کہا بلکہ یہاں اس حدیث نے تو اور بھی وزاد کر دی حضرت ابو ارا کے پورے الفاظ بھی یہ ہے آپ ادھوری ادیسی پڑھتے ہیں پوری کبھی نہیں پڑتی باری والی بھی ادھوری پڑی فسائد نہیں پڑا فسائد چھوڑ کے تھے تو بدور ہوا تھا اگر یہ حضیب سے پاک یہاں چار پانچ سنگوں سے کھڑی ہے اس کے اندر ابو مرحانہ رضی اللہ تعالی وہی حدیث آ رہی ہے وہ اصل ربو مرحلہ سے سوال میں نے یہ کہا اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر حضرت ابو ریرا نے فاقت ابی میرا ہاتھ پکڑا اور فرمائے اقرا کی ایف سی کہ فارسی اے فارسی اپنے دل میں پڑ لیا تھا تو حضرت حضرت ابو حرا حضرت ابو ریرا تو ابھی فارسی آئی نہیں ماشاء اللہ فارسی وہ عبد الرحمان ہے وہ ابو حرا نہیں ہے فارسی عبد الرحمان ہے پارسی یہ اجمی غلاموں میں سے تھے حضرت ابو ریرا کے شگیر تھے وہی عزیز کیوں نہیں پڑی ہر جگہ جھوٹ ہر جگہ جھوٹ میری بات ابو ہریرا نے سے پوچھ انہوں نے یہ آپ کے پاس ہی ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نے بولیں گے تو بول کھل جائے گا کئی شام اپل کل جان دیا بولو تو کھل جانا یہ ایسے بدتمیز کو تم سنتوں نے گندہ یہ گندا کیوں نکلوا چپ Il s'avère que je vais faire. Attends une minute. Une minute. زیادہ جھوٹ سنتے رہنے اس لیے نہ پکڑے جھوٹ سنتے رہنے کے ہمیشہ جھوٹ بول <سؤال> سے ہم سنتے ہیں آپ کے ساتھ جب مناظرہ کرتے ہیں عبد اللہ کا شکریہ ادا کرو میں مطالبے <تصالح> پر شکل کیا اس کے بعد مباہلا بھی کریں گے مسلمان ہے اگر بہانا بھی بات دونوں مسلمان مبالہ <سؤال> بھی تم سے کروں گا مبالہ کروں گا ان شاء گا اگر آپ کو آپ غلط کر دے گا dil nahi hai میدان تمرا بند میں اپنا صحیح آنا رسول یہی میں نے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر چاروں باتیں آئیں ہیں میں وہ حدیث پاک پیش کروں گا جس میں آپ چپ میں حدیث پاک پیش کروں گا جس میں چاروں باتیں آئیں گی امام کا بھی ذکر ہوگا مختلف کا بھی ذکر ہوگا فاتحہ کا بھی ذکر ہوگا اور خاموش رہنے کا فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر ہوگا اور حدیث بھی صحیح ہوگا حدیث بھی صحیح, صحیح, صحیح ہوگی جی یہ اس کی صنعت کو اعتراض کرے میں جواب دوں بات خرم ہو گئے نا وہ حدیث مسلم ابھی آوانا تین سو سوا تین سو سفے سے مسد ابی اوانا یہ صحیح حدیثوں کی کتاب ہے بائی ٹاٹر کو لکھوں گا اچھا چلے اس میں اگر کسی حدیث کا آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے معقول اعتراض کریں میں اس کا جواب دوں عدی سے باقی ہے حد سنا سال ابن البر اعلی حد سنا عبد اللہ ابن الرشید الا حد سنا ابو عبیدتا ان قطاد ان, ان, ان حتان ابنی ابن عبد اللہ ابن قاشی شری جی رضی اللہ تعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرسا شری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام علاد کرے ف تو تم کیا ہو جا خاموش امام کا ذکر آ گیا کا بھی ذکر آ تو تم کیا ہو جاؤ خاموش وحیدہ آرا بحری المزدور بھی جب امام کیا کہے بحری المزدور بھی آ رہی ہوں فاتحہ کا ذکر آ آجی. کہے قانون ہے اس سے پہلے خاموش رہے امام کا بھی ذکر مختی کا بھی ذکر فاتحہ کا بھی ذکر تینوں باتوں کا سراہن ذکر آ رہا ہے آ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی بات کیوں نہیں ماننی کہ یہاں فاتح کے لفظ آنا چاہیے تو نہیں ماننی تو اس نہ ماننے نبی علیہ السلام کی بات کو ہم ان کی طرح ضدی تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے مطالبہ کریں کہ فاتح کے لفظ بولو گے یہ حدیث بات تینوں باتیں اس کے اندر سراہ کر آ گئی ہیں اور اس حدیث پاک کی صحت کے حوالے سے آپ چند حوالہ جات سن لیں یہ حدیث وہ ہے کہ امام مسلم نے پوری مسلم کے اندر کسی حدیث پاک کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے سوائے دو حدیثوں دو حدیثیں پوری مسلم میں دو جلدوں کی کتاب ہے ہزاروں حدیثیں اس کے اندر کسی حدیث کو امام مسلم امام مسلم جانتے ہو نا جی بخاری اور مسلم امام, مسلم امام مسلم نے اپنی پوری مسلم کتاب کے اندر دو جلدوں میں کسی حدیث کو لکھنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ صحیح ہوں یہ صحیح سوائے دو حدیثوں کے ایک ابو مرسا شری رضی اللہ تعالی کی یہی حدیث اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے ہم دوسرے فرماتے ہیں اور امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے عمدت القاری اور اسی طرح ابن جرید تبری رحمت اللہ علیہ کی اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور علامہ فتح ابن تعمیرہ میں امام ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے امام ابن تعمیر بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے علامہ ابن حضر رحمت اللہ علیہ بھی فصل باری میں فرماتے ہیں کہ سنا صحیح ہو اس کی صنعت کیا ہے صحیح ہے اور اسی طرح علامہ البانی آپ کے گھر مقلد ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ولنا میں نے آپ کے گھر آدمی پیش کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اب اس کے بعد اس حدیث کے صحت کے بارے میں آپ کو اعتراض اب بھی ہوگا بتا جواب دینے کے سر شام اللہ یہ کتابیں دینے کی دے دے اور یہ مسئلہ بھی ہماری بات ضرور ہوگی ہاں جی اس کے بعد یہ ابو ہریرا نے رسول رسم سے نکل کیا آپ نے یوں پرمایا جی آپ نے پرمایا کے ابو ہریرا سے وہ جو آپ نے پیش کیا ہے اللہ صاحب یہ جواب میں نے دینا اس نے بات کر لیا دیکھیں جی اور نکالو وہ جو تم نے پیش کیا وہ پیش کرو دونوں کا تو حدیث تو یہی ہے کہ آپ نے ابھی تسلی سے سب ساتھی سنے میں نے صحیح ابن حیدبان سے جو روایت پیش کی اس کے اندر یہ ہے کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پہنچا مولانا صاحب نے سنت پہ کوئی جرا نہیں کی سنت کو نہیں مانا انہوں نے صرف یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں پہ ابو برعرا نے رسول اللہ سے سوال نہیں کیا بلکہ ابو ریرا کے شاگرد نے ابو ابوریرا سے سوال کیا یہ اعتراض ہے تھوڑی دیر پہلے مولانا آصف صاحب نے جب میں نے واہم والی روایت پیش کی تھی مجھے انہوں نے کہا تھا جب مرفوع اور موقوف کا اختلاف ہو جائے یہ روایت مرفو ہے یا موقوف ہے تو ترجیح مرفو کو ہوتی ہے کہا انہوں نے ریکارڈنگ موجود ریکارڈنگ موجود ہے میں ویڈیو سے کروں گا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب مرفو اور موقوف کا اختلاف ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی مرفو کو اور اللہ کی قسم اگر یہ اس بات پہ انکار کریں فاتحہ پہ بھی مباللہ اور ان کے اس جھوٹ پہ ابن ابان کے اندر ہے کہ ابو حلیرا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول سے سوال کیا اور ادھر ہے آپ رحمان والا اور اس کے سرخ سنے یہ حدیث اور ہے یہ حدیث اور ابھی چپ دیکھو عبد اللہ کا بات یہ ہے یہ ابو ہریرا نے رسول اللہ سے بھی پوچھا اور اسی طرح اس کے شاگرد نے ابو ہلیرا سے بھی پوچھا ہوں جس طرح کے میں اپنے استاد سے پڑھتا ہوں میں اپنے استاد سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں وہی مسئلہ مجھ سے میرا شاگرد بھی پوچھ لیتا ہے اچھا آپ نے حدیث تو اور ہے یہ اور ہے نہیںان سے میں بیٹھو ایک منٹ بیٹھو جو راج پیش کی ہے جو انہوں نے کون سی پڑھی آپ نے دیکھیں ایک منٹ جو میں نے ابن احبان سے پیش کی اس کے اندر ہے اخبارانہ محمد بن عساق ابن اسحاق ابن حزیمہ اس کے اندر حدیث کا راوی محمد بن اساق بن حزیمہ ہے جو انہوں نے ابو سے پیش کی اس کے اندر رابی ہے ابو اسماعیل اس کے اندر دوسرا راوی محمد بن یاحیہ ہے اور جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر دوسرا راوی حمیدی ہے ادھر جو میں نے پیش کی اس کے اندر تیسرا راوی بہاد بن جریر ہے جو انہوں نے ابو ابانا سے پیش کی اس کے اندر تیسرا راوی سفیان ہے جو میں نے ابو ابن افان سے پیش کی اس کے اندر چوتھا راوی شوبا ہے جو انہوں نے ابو ابانا سے پیش کی اس کے اندر چوتھا راوی عبد العزیز بن ابوی ہادم ہے جو میں نے جو ہے ابن احفان سے پیش کی اس کے اندر پانچواں راوی جو ہے وہ واحد بن جریر ہے جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر عبد العزیز بن محمد ادرا ہے اور پھر پانچ راوی مختلف ہو گئے اور یہ سرفراز کا صفدر انہی کے ملا ہیں ایک وہ لکھتے ہیں ایک بھی راوی بدل جائے تو حدیث نہیں سمجھی جائے گی وہ حدیث الگ ہے اتنے حال والی حدیث الگ ہے اور آپ کے سرفراز کا صفدر نے کہا والا واقعہ علیحدہ ہے اور اس کا واقعہ ہے اب اس کی بات کا کر پیش کیا بات الحمد للہ ختم جو میری روایت پہ نہیں کی میری روایت کے پانچ راوی ان کی روایت سے اور ان کا ایک ملا سرفراز سفدر ہنبی فراز پر لکھتا ہے ایک بھی راوی بدل جائے تو یہاں پانچ راوی بدل گئے اور ان کی روایت کا جواب سنے انہوں نے جو خیانت کی ابو وہ سے روایت پیش کی سبھی ساتھی جانتے ہیں میں نے کہا تھا پہلے بھی اس کا جواب دیا کہ یہ روایت سے آپ کا استدلال اس وقت صحیح ہوگا جب آپ یہ دکھاؤ کہ سورج یا نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی یہاں پہ مولانا صاحب کہتے ہیں کالا اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کالا سے مراد ہے اذا کالا گلی مقصوبی علیہ اللہ امام منفی آواز سے کالا گلی مقصوبی علی مل ظالم کہتا ہے کہ آہستہ آواز سے انی آواز سے رسم اللہ نے بتایا تارا نہیں منصوبہ جی ہمارے ساتھ فکول آمین یہاں پہ دونوں تارا سے براد ان کی آواز سے آمین کہنا ہے دوسرے ڈالنا ہے باتیں نہ پڑھنے کا دقت نہیں اس لیے دنیا والے اس لیے کوئی ان کا بھی کام کرتا ہوں نکاح خود کا نکاح ہو جاتا على بالي يا ماما انا كنت بقول لك انتي باي ايه ايه انتي باي يا ماما ماشي يا استاذ كده كده كده يا ابناء ابو دورس شبله مع قدر كرزو چار <سؤال> سو جواب ریمه سلام سلام ریمه تا صورت ریمه Ahora vamos a ver. Hola, buenas <muchas> tardes. Por duro pues. Vaga van a que. Vamos a echar la. Por turno son los que de la. Escribimos la pana trabajo. La vamos a usar una pieza. Aparte como una. ہمارے کے قابل رہنا وہ غلط درائی دینا دونوں کو میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکے کہ اس کے اندر راوی ایسا ہے یا یہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکے میں نے چار باتیں دکھا دی حدیث کے اندر ان کا اشرار ہے کہ فاتح کا لفظ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ غیر المضوب عالم مل ظالم یہ فاتح کے علاوہ کسی اور سورج میں دکھا دیتے پھر اور فاتح کا لفظ دکھا دیں گے ہم نے کہا تھا کہ فاتح کا لفظ یہ ہے کہ غیر المضوب عالم و ظالم کی آیت یہی فاتح ہے آپ کہہ کہ غیر منصوب عالم و ظالم فاتح میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر چاروں باتیں لکھائی امام کا ذکر مقتدی کا ذکر اور مقتدی کے لیے فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم خاموش رہنے کا حکم اور اس کے بعد حدیث بھی کیا ہے صحیح ہے اللہ کا شکر ہے ان کے پاس آج تک اس اپنے دعوے کے اوپر کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ہے اچھا اگلی بات سنیں میری اگلی بات بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے بات کا روکی پھیر دیا مہمان والی حدیث میں ابن اربان والی جو حدیث تھی وہ اور ہے جی مسرت ابھی عوانہ والی اور ہے وہ علیحدہ واقع ہے یہ علیحدہ واقعہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی محدثین نے جو فرمایا کہ صنعت بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے وہ شمار کا واقعہ ہے کہ شمار ہوگی وہ ایک دو تین چار واقعہ تو ایک ہی رہے گا واقعے کو کسی نے لکھا ہوا ایک محدے نے ایک محکش کا حوالہ پیش کرتے کہ واقعہ بھی بدل جاتا ہے خدا کی قسم ہے رشکے سے مثلاً فاتح مثلاً مثلاً بخاری کے اندر بخاری کے اندر بخاری کے اندر تقریبا نو ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں لیکن نو ہزار سے زیادہ حدیثیں وہ حدیثے ہیں کہ جو ہر حدیث علیحدہ واقعہ نہیں ہے اس پر سب سمجھات اتفاق کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ نو ہزار سے زیادہ حدیث ہے وہ کس لیے کہا جاتا ہے سنتہرے کی بدلی ہوئی ہے سنعت ہر حدیث کی بدلی ہوئی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ نو ہزار سے زیادہ حدیث ہے تکرار کے ساتھ میں نے بھی مان لیا کہ اس میں احکام کی حدیث اے ابو امانا کی حدیث اے لیکن اس کا یہ مطلب بیان کرنا مانا نا خیانتوں پہ شانتیں چل رہی ہیں اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ وہ واقعہ علیحدہ ہے اس نے والا اور اپنی اوانا والا واقعہ علیحدہ ہے سواتم جھوٹ آئی یہ کسی محسری نے نہیں کہا اور اگر یہ علیحدہ علیحدہ واقعہ ہے تو موتےس کا حوالہ پیش کر دو جی. علیحدہ واقعہ ہو تو محتس کا حوالہ پیش کر دو بات تو یہ تھی نا بات اتنی تھی کہ فکول میں نے کہا وہاں حدیث پاک میں نہیں لکھا ہوا کہ ابو علیدہ نے کہا یا ان کے شگرد نے کہا ابن بان میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جی ابو حوالہ میں لکھی ہوئی ہے کہ شگرد نے یہ بات کی ہے بات تو اتنی تھی وہاں ربا وکف کا اختلاف ہی کہا <سلام> کہتے انہوں نے کہا تھا کہ رفع اور وقف میں اختلاف ہو جائے ترجیح برفو کو ملتی ہے اور اختلاف تو تب ہو گئے نا کہ جب کہیں یہ صنعت ہو کہ ابو ہرینا نے سوال کیے پھر بات ہوگی کہ حدیث برف ہے یہ وقوف ہے آپ ابن حفال میں یہ دکھائے گا کہ ابو ہرینا نے سوال کیا پیچھے ابو ہرینا رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے ان کے شہید الرحمان کا بھی ذکر ہے اب بات یہ تھی کہ دونوں کے پیچھے ذکر ہے ان دونوں میں سوال کرنے والا کون ہے ابو رینا رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں یہ سوال عبد الرحمان نے کیا ہے وہاں اس بات کی سرحد نہیں آپ دکھا دیں اب امبان میں دکھا دیں کہ یہ سوال کرنے والے ابو حران رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ساتھ لکھا ہو خدا کی قسم میری شریف بات پوری کرنی ہے آپ نے حدیث فیش کی تھی اپنے طرف سے فش کی تھی ابھی آپ دلیل ہوئی نہیں جھوٹ بہت اچھا ایک اور جس میں اسی طرح کے ہمیں اور سب کو سمجھ آ جائے جو چلیں گے ارے ایک منٹ بابری عبد اللہ صاحب جی بات میں بات کر رہے ہیں چپ کریں بات بلد نہیں بلد بلد نہیں بلد بلد دے. دے نا مجھے سوال کرنے بس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حدیث پاک میں دکھائیں گے کہ یہ سوال ابو ہریرا نے کیا فکول تو کے ساتھ کسی معاشرے سے وضاحت کی ہو یعنی یعنی ابا ہریرا یہ ابو ہریرا نے سوال کیا تھا کہ ابن احبان نے یہ صرحت کی تو میں مان لوں گا کہ یہ سوال ابو حریرا کا ہے مسرت ابی امانا کی حدیث علیحدہ ہے اور اس کی جو حدیث ابن احبان کی علیحدہ ہے لیکن اب احمان میں یہ بات نہیں کہ سوال کس نے کیا اور ابو وہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ سوال کرنے والے ان کے شکیل عبد الرحمان ہے تو پھر بات تو صاف ہو گئی نا اس کے بعد کیا بات رہ گئی اچھا دوسری بات یہ رفا وطف کا اختلاف نہیں ہے یہ جھوٹ ہے کہ رفا مطب کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے مرفوع موقوف کا اختلاف نہیں مرفوم موقوف کا اختلاف تب ہوتا مرفوع موقوف کا اختلاف تب ہوتا کہ جب ابن حبان نے فرمایا ہوتا کہ ابو حریرہ نے سوال کیا اور ابو امانا نے فرمایا ہوتا کہ سوال ان کے شاکیت عبد الرحمان نے کیا یہ اختلاف بھی نہیں ماشا. اچھا گئی بات اس حدیث کے اندر پھر لفظ ہے ایک خراب بھی آپ کی انفسی دل میں پڑ لو ان کا دل یہاں لگاؤ میں بخاری کے اندر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں بخاری میں سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں میں ابو رضی اللہ تو میں حدیث مرفوع سے پیش کر رہا ہوں میری مرفوع حدیث کو توڑنا ہوگا تو پھر حبی حدیث سے پیش کریں ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے جن کا حوالہ پیش کیا انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوزہ امتی ما حدس با یا ما حدست لفظ انفسوا جو ہے نا نفس ہے نا یہ جی ماحد ست بھی ہے انفسحا جو نفس کے اندر بات آتی ہے جو دل کے اندر بات آتی ہے اللہ تعالیٰ یہ درگزر فرماتے ہیں اس کے اوپر پکڑ نہیں زبان سے بات نہ تو پکڑ ہے یا نہیں بالکل ایسا بولو یا دور سے بولو یہ حدیث سے پاس میں نے مانا بیان کیا اب یہ مانا سور مانا مانا بیان کرے تو حدیث میں اس غرضی پڑے گی عبد الحی لکھنی صاحب نے کیا دیا فلاں نے کہہ دیا آپ کے نزدیک نبی کے حدیث قابل قبول نہیں عبد الشمی کا مانا کاملے کو بولے اور پھر یہ بات یہ ہو رہی دیکھیں وہ المسکرس کال قطادہ پھر تابی کا ایک حوالہ سن کال قطادہ تابی فرماتے ہیں قتادا تابی فرماتے ہیں ادا تل کا پی نفس ہی پلے سبھی شیئین جب آدمی جب آدمی اپنے دل میں طلاق دے تو پھر یہ تلاقے ہمارے بولو ایسا ایسے زبانوں سے ہماری بیویوں کو تلاقے نہیں ہو گلا دونوں طرف ایسا ایسا ان سے یہ میں حدیث اور کا ایسے پیش کر رہا ہوں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کمانا دل ہے نقص کمانا زبان نہیں ہم علیہ ہو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کمانا دل ہے نفس کے مطلب زبان گئی مولانا کیوں لوگوں کو عوام کو دھوکا دینے پہ اسی کو حدیث اگلی میں اس ہیں اسی کو ایسا جواب دے ٹھیک ہے ایسا جوابی جواب جی خاموش بالکل حدیث انہوں نے تین باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہاں پہ واقعہ ایک ہے دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ یہاں پہ نفس کی, کی, کی ذکر ہے نفس سے مراد یہاں پہ یعنی کہ انہوں نے نفس سے مراد دل لیا اور اسی لیے انہوں نے کہا ان کا دل یہاں پہ پڑا ہوا ہے دو باتیں ہو گئی تھی سب سے پہلی بات انہوں نے کہا جی واقعہ ایک ہے مولانا آپ بار بار جھوٹ جھوٹ لفظ بولتے ہیں اور حقیقت میں آپ جھوٹتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں آپ کے یہ جھوٹ کا لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کے اندر یہ بسب الاتم ثابت ہے کس طرح یہاں پہ صنعت بھی الگ ہے پانچ راوی اس کے الگ اور پانچ الگ اور واقعہ بھی الگ الگ انہوں نے کہا کہ راوی بدل جائے محدثین اس کو شمار الگ کرتے ہیں کب جب دونوں حدیثوں کا متن بھی ایک ہو دونوں کے اندر واقعہ بھی اتفاقی ہو وہی بات اس میں ہو وہی بات اس میں ہو وہ ایک ہو لیکن اس کے اندر واقعہ اور ہے اس کے اندر واقعہ اور ہے اور اس کو ایک حدیث شمار کرنا اور مجھے کہتے ہیں کہ تم دکھاؤ کسی محدث محدیث کہاؤ دو واقع ہیں میں کہتا ہوں یہ حدیث واضح ہے کہ دو ہیں تم دکھاؤ کسی میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ واقعے دو ہیں ایک ابو ہریر اور کہتے ہیں کل تو ابو ہریرا نہیں ہے یہاں سے مراد میں حدیث پڑھتا ہوں سنے آپ ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ پھر بول رہا ہے میں اس کو بھی گدا کہوں سے فاتحت الكتاب کوئی بھی نماز کفایت نہیں کرتی جس کے اندر فاتحت الكتاب نہ پڑھی جائے کل تو یہ کون ہے ابو حریرا پیچھے بیان کر رہا ہے ابو کہتا کل تو میں نے کہا ان کن خلف الامام اگر میں امام کے پیچھے ہی ہوں کارا باقاعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا نفس سیکھا اپنے نفس کے اندر پڑھ لو اور نفس کا معنی انہوں نے کیا دل جبکہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں سنے ایک ہے سنیں ایک ہے مطلق نفس کا ذکر ایک ہے قرات بن نفس جب کت بن نقص کا لفظ آلے نفس کے ساتھ سے مواد آہستہ پڑنا ہوتا ہے یہ بات اگر اگر ان کو یہ بات میری قبول نہیں تو میری تو پہلے بھی نہیں مانتے اپنے بڑوں کی ماننے یہ میرے ہاتھ کے اندر بجر المجہد والا یہ بجر المجہود والے خلیل احمد سہارن پوری پوری ہندی یہ لکھتا ہے یا فارسی فی نفس کا سر رن گئی رجا ہرین یہ فی نفس کا مانا ان کے گھر سے مولانا زبان میری ہے باتیں یہ بزر مجہور سپا نمبر انتالیس کہتے ہیں ہدایا ہدایا مولانا یہ دیکھیں جی آپ ہی سمجھتے ہیں نا ہدایا تین نفس ہی اس کے نیچے لکھتے ہیں سر مولانا ایک ہے متلک نفس ایک ہے کاط بن نفس یہاں پہ ذکر ہے کات بن نفس کا <cam cinco> جب کراط فن نفس مراد ہو <cam recruit Canadian Hop> اس کے بعد میں نے صاف کر دیا باتیا نہ ہونے کا ذکر بتاؤ پہلی ہتھیار وہ نے ابھی تک ایک بھی روایت پیش نہیں کی اچو بنا لے یا یہ بتا دیتے ہیں اس کو نہیں اب اس پہلے بھی اس میں چھوڑوائیے اب نے اس کی جان چھوڑوائی بات اب نہیں اب چھوڑا اب یہ آیا ہوا یہاں پکڑا ہوا ہے آپ انہوں نے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آپ میں نے کہا تھا میں نے بات یہ کی تھی کہ آپ مجھے اتنے حبان سے دکھا دیں کہ اتنے حبان نے فرمایا ہو کہ پل سے مراد ابو ہو رہا رہے یہ پوری کتاب سارے دیکھیں یہاں کے لکھو ابو ہو رہا دیکھیں یہ کیمرہ مارے اس کے اوپر یہ ابو ابوانا کے لفظ یا لکھو یاد چپ کر کے نکالو نا نہیں باہر نکالو نا یار ہی بات باہر نکالو باہر نکالو نہیں عبد اللہ صاحب یا نکالو بھائی نہیں بچہ اب تو مشکل <سؤال> عبد اللہ میں اب یہ جھوٹ پکڑا گیا آپ بھی صحیح پکڑا بیٹھ کے آج ہم چھوڑتے جو جھوٹ بولے آپ والا جھوٹ ہم نے چھوڑا جھوٹ آنے جھوٹ نے اس کا چھوڑا کے کہنے پہ اور مسلم والا جھوٹ ان کا چھوڑا صرف آپ کے کہنے پہ یہ تو سارے جھوٹ بولتے رہیں گے نہیں جھوٹ جھوٹ جو ہے اس کو آساد کرنا پڑے اب یہ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آلہ بن عبد الرحمان اپنے والد عبد الرحمان سے نقل کرتے ہیں وہ ابو حیرا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتی سلاۃ اللہ پر فیا وفات دل کی تھا اتنی بات ہو گئی اب اگلی بات میں نے اس وقت بھی کی تھی کہ کل تو میرے کا کس نے کا کس کے اندر اختلاف تھا کیا آیا ابو حریرہ رضی اللہ تاران نے کہا یا کیا دونوں نے ایک سوال دی تو اس نے میں بات کر رہا ہوں دکھا دے بس ہم نے ٹائم دیا اس میں تو دکھایا نہیں جاتا اب کھڑے ہو کے دکھا دیں پورا دس میں ٹائم دیا کیا اس کے اندر تو نام کہیں نہیں ملا اچھا میں نے یہ بات کی تھی کہ کل تو اب نیا جھوٹ دین میں آ گیا ہو گئے میں نے یہ بات کی تھی کہ کل تو میں نے کہا اس کا کون ہے کہنے والا پیچھے عبد الرحمان کا بھی ذکر ہے پیچھے ابو رینا رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے یہ جھوٹ بول دے رہے کہ صرف پیچھے ابو بوران رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے عبد الرحمان کا ذکر ہے پیچھے عبد الرحمان ہی تو نظر کر رہے ہیں ابو ہرا سے عبد الرحمان کا بھی پیچھے ذکر ہے ابو ہرانا رضی اللہ تعالان کا بھی ذکر ہے اب بات یہ ہے کہ کل تحنے والا کون ہے یہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کہ یہ بات کس نے کی ابو رحر رضی اللہ تعالی نے کی یا آ, عبد الرحمان نے یہ سوال کیا میں نے مسرت ابی اوانا کے حوالے سے آپ مسلم اٹھا کر دیکھ لیں سیاستہ کو تو مان لیں مسلم اٹھا کر دیکھیں سیاستہ کے اٹھا کر دیکھ لیں وہاں صاف لفظ ہے کہ عبد الرحمن نے سوال کیا برائے آپ بھی کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دینا کہ جہاں ہو کہ ابو موریرا رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ علی السلام سے کتنی سال بات آ اچھا اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکے صرف ایک دو جھوٹ بولنے کے اب نیا کوئی دین میں آیا ہوگا تو اہم کھڑے ہو کر گئے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ میں نے فی نفسک کا جو معنی بیان کیا تھا بخاری سے بیس پڑی ماشاء اللہ جی مجھے مجھے تھی امید میں شاید اہل حدیث نام رکھنا مان لیں گے لیکن نہیں مانتا حدیث ایک ذاتہ گھر لیا کہ کاراپ کے ساتھ رفظ کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں سیرن پڑھنا مراد ہوتا ہے وہ ذاتہ تو یہ مانا بھی تو ہوگا آپ آپ جو ہے امام امام الگت کونے بیٹھے ہیں ذاتہ کر لیے بیٹھے بیٹھے اور نام لگاتے کہ کات کے ساتھ غفظ کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں ایسا پڑھنا ہوگا عبد الحی لکھنوی صاحب نے بات لاکھ بار کہا ہو فلاں نے لاکھ بار یہ بات کہی ہو لیکن بات یہ ہے کہ جس کے مقابلے میں تو کسی کی بات نہ یہاں پرس کے نام پر بیس کا نام ہی گرین جواب انہوں نے پرتنجی کی اس کا جواب ہے میری پر مردہ مانی پلک باتیں اندرا گاندھی گاندھی کا دونوں بھی آتا ہندوؤں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ دوبارہ ہندوازی کسم گاندھی مہیلا کو ابھی جواب دو بنایا گیا میں نے کہا ناشن میں نے کہا تخلیب رکھوں گا نا, نا, نا, نا تحب تحب تحب تو ہو اچھا چلو آخری بات ارے محمد اللہ بغل ادام الملكه وعلماء مشايخنا وعلماءنا طول قلبي لقدر دي امين الله يمرجيهم التضامن الوطني وقواته عشان يحافظوا على <تضحيح> سيادتنا لاجل شانهم ضمانه اتفاده حل الشيك امين پور مرکا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 ¿iento cuándo cuándo cuándo cima a los albergues? ¿podemos quedarse mas Госudille y hablan precisamente parce oui, روپشی انا هنا يا حبايبي بيقول فين كده ديزاين جديد هنا انا انا دلوقتي شايف ايه ساعه يعني انا شايف ان شغلهم ده طموح قوي يعني ده انا ديزاين خبره كبيره يعني انا شايف ان دي حاجه حلوه يعني يعني حاجه حلوه جدا بس المشكله رہے Vamos a vamos a vamos a digamos, por ejemplo, vamos a dividir, dos meses, y eso va a terminar. ¿Quién le da? ¿Quién? ¿Quién? Señalar que tenga un funcional media. Nada de ganica. ¿Por qué?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 la recomendación como se entendió hasta hablar con Báruji en aguas de nuestro hermano y yo y ese de lo último de la palabra donde se contar oja la ingreso en paso por donde se donde